اور کتنی ہی فرشتے ہیں اس مانوہے میں کہ ان کی سفارش کچھ کام ناؤ آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے